شدم میں گو سی دیس نن دی منی پیو محبوی مرشدیو مولا مجھے دید زبان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ٹمپلارے کے اشعار شبق دیتی ہے ہردم اہل دل کی داستان مجھ کو جہاں دیکھ کر میلا ہے دل میں وہ جانے جہاں دل کو جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت پونے تمندا سے میلا سل پان جانچ کو بہت پونے تمندہ, سے ملا سلطان جہاں مجھ کو بہت خون تمندہ ہے <much> there is in love تمام مشاہد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خصوص و نظر شاہ خصوصاً صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی خدمت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کی عمر کے سترہ اٹھارہ برس جنگل میں گزارے ان کے ساتھ جہاں کوئی حضرت فرق خود نے خود ایک دفعہ بیان فرمایا تھا کہ جہاں کئی کئی روز تک کوئی انسانی شکل نظر نہیں آتی تھی صرف حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بس یہ دو ہوتے تھے اور وہ بھی اس طرح سے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دو ڈھائی گھنٹے حضرت پھول پوری کی نیند ہوتی تھی اور تین بجے ایک رات کو اٹھ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے تحجد اور اس کے بعد تعجد کے کئی کئی نوافل اور کئی کئی پارے اس میں پڑھنا اور اس کے بعد فجر کے بعد بھی معمولات پانچ پانچ, پانچ پارے تلاوت پرانے پاک اور منا جاتے مقبول کی ساتوں منزلیں اور پسیدہ بردہ کے پوری پوری کے پورے اشعار اور اس کے علاوہ بارہ تجبیہات الگ اور یہ عبادت حضرت کی ہوتی تھی اور حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت پور رحمۃ اللہ علیہ صبح ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول رہتے تھے کہ ناشتے واشتے کا ہوش ہی نہیں تھا پھر دوپہر کو کہیں جا کے کھانا گھر سے آتا تھا حضرت پھول پوری کے تب حضرت والا فرماتے تھے کہ میری جوانی کا آلم تھا وہ جوانی کے عالم میں کڑ کے کی بھوک لگتی تھی لیکن چونکہ میرے شہر ناشتہ نہیں کرتے تھے اس لیے شہر کی محبت میں حضرت بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے حضرت کو گوارا نہیں تھا کہ میری وجہ سے حضرت کے گھر والوں کو تکلیف ہو اس لیے حضرت ناشتہ بھی نہیں فرماتے تھے دوپہر کو جب حضرت پھول پوری کا کھانا آتا تھا تب وہ کھانا کھاتے اسی طرح سردیوں کے اندر ہر حضرت ایسی سردی پڑتی تھی کہ پیر پھٹ جاتے تھے خون رسنے لگتا تھا اور اسی حالت میں اور جنگل میں نہ کوئی سہولت نہ کوئی گرمی کا اہتمام گرمی سے بچاؤ کا کوئی خاص اہتمام نہ سردی سے بچاؤ کا بہت ہی کڑک حالات میں بہت ہی کڑے حالات میں حضرت نے وہاں اپنے شیخ کی خدمت کی سترہ اٹھارہ برس اور اس کے بعد پھر حضرت پھول پوری جب کراچی تجیب لے آئے تو وہ یہاں بھی حضرت نے ساتھ نہ چھوڑا غلط یہ کہ یہ حضرت کا اشارہ اس طرف لکھے حضرت نے جو اپنی پوری زندگی اپنے مشاہد کی خدمت کی اور ان سے دین حاصل کیا اور ان سے اللہ کی محبت حاصل کی یہ اس کی طرف اشارہ ہے حضرت والا کی پوری داستان جو ہے اپنے مشاعر کی خدمت میں جو گزری ہے یہ سب اس کا درد دل اس کا فیض ہے درد دل آسان نہیں ہے دو سو لے کن دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داس کام کو زبانیں تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں زبان عشق کی تاثیر پہلے دل سے سنتا ہوں مگر مسور کرتی ہے محا زبان کو مگر مس ہو ری ہے محابت زبان کو یعنی اللہ خود زبان کی محتاج نہیں ہے بیان کی محتاج نہیں ہے زبان سو کی تاز ہے دل سے سنتا ہوں مگر سہور کرتی ہے محبت دے زبان کو پپسی کی آ رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی رنگ نہیں سکتی ہر دم مز رکھتی ہے یادیں گول ستاج کو ہر دم مز رکھتی ہے یادے کو دنیا میں ہمیں وہی پھنستا ہے جس کی نظر آخرت پہ نہیں ہوتی اگر نظر آخرت پہ رکھے تو دنیا کا سفر زندگی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے یہاں کی تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوگی یہاں کا آرام آرام نہیں معلوم ہوگا بلکہ آخرت پہ جو نظر رکھتا ہے اس کو تکلیف معلوم ہی نہیں ہوگی اور بالکل آرام سے اس کا زندگی کا سفر مزیداری کے ساتھ طے ہوگا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے یہاں کی تکلیف عارضی ہے پریشانی عارضی ہے تھوڑے دن میں سفر کٹ جائے گا پھر ایشو ایش آرام ہی ایشو آرام ہوگا کی رنگین کپس کیلیاں رنگین دو کا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مجھ رکھتی ہے یادیں گل ستا مجھ کو کہ ہر دم مجھ رکھتی ہے یادیں گل ستا مجھ کو میری سے ردی اور میری چاک دامانی میری اور میری بہت مجبور کرتی ہے میری آپ فو نی منگل جنگل اللہ کی محبت میں پھرنا جنگل جنگل کریا کریا اور کوچا کوچا چپے چپے پہ اللہ کی محبت میں پھرتے رہنا اور چاک دہ یعنی اللہ کے عشق میں بے سر اسامہ بے سال اسامہ رہنا بات نہیں کرو بھائی میری نورنی اور میری چاک دامی بہت مجبور کرتی ہے میری آج کو جا دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جا میلا پانے کو کہاں تک غم ہو تو محبت میں کہاں تک غم ہو اپنی بر میرا بیان کو کہاں ہو تو محبت میں کہاں تک ہو تم اپنی با میں ملا کرتی ہے نسبت ہے لے ہی سے اختر ملا کر نسبت ہے لے نسبت نہیں سے, اختر غبان سے ان کی ملتا ہے بیاں میں چانج کو سپا سے ملتا ہے بایا نے تر کو ملا کر کی ہے نسبت ہے نسبت سے اختر سپا سے ملتا ہے بایا شام دل کو زب سے ان کی ملتا ہے ہےشان کو جان دے کر ملا ہے دیکھیے اس میں تو ایک تو یہ سبق ہے پہلے شیر میں کہ اللہ کو پانا اگر ہے تو سارا جہاں سارے جہاں کی قربانی دینی ہوگی سمجھ گئے سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے مرضی یہ جانا نہ دیکھنی ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوش دیکھنی ہے کہ کہا اللہ کی خوش کا کس کام میں ہے اب کے آگے کوئی بھی آڑے آ جائے جہان سارے جہان آڑے آ جائے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی یہ ہے جہاں دینا اور جہاں کیا دینا ہے کہ دنیا بھی فدا کرتے دے اللہ پر اور آخرت بھی اللہ پر فدا کرتے یعنی جنت بھی درجۂ ثانوی میں رکھے سب سے پہلے اللہ کی خوشنوگی سب سے بڑی اللہ کی خوش نوی ہے اور روانوں میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے بہت اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کیا سبحان اللہ کیا نعمت سے نوازا ہے ہم تو کیا نعمتوں سے نوازا ہے <سؤال> سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے <سؤال> ابھی حضرت نے بیان میں فرمایا میرے مشید حضب مولانا شاہدین صاحب خواجہ اللہ, علی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید تھے اور محبوب خدا تھے یعنی اللہ کی محبوب ترین ہستی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ, اللہ کو واسطہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ محمد جو آپ نام لیا ہے کیسے پتا کہ یہ خاص ہستی ہے کیوں ان کا نام لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عارش اعظم پہ یہ کلمہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی آپ کی سب سے زیادہ پیاری کوئی ہستی ہے اس کا آپ نام اپنے نام کے ساتھ رکھا لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی اتنی یعنی اعلیٰ شخصیت اتنی محبوب, محبوب اللہ تعالیٰ کے یعنی بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد جو اگر درجہ ہے کسی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن ان کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیچا کتنی کوشش کر لی ایمان نہیں لائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں ایمان دے دیا ہم تو کتنی بڑی دولت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافر تھا اور حضرت فرماے تھے کہ بخاری شریف میں کہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ تم کو رسوا نہیں کریں گے تو یہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی ہمارے لیے ہمارے باپ کو ہمارے سامنے جنم میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ ان کا ایک حال ہے غلطۂ حال ہوگا اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کیا ہوا ہے اس سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ ہمارے باپ تو تھے لیکن یہ اللہ کے جو ہمت تھے جو حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہوئی سمے نہ لے کے یہ آپ کا بیٹا ہے وہ یہ جو ہے گمراہ ہے اور یہ تمہارے اہل آپ کے اہل میں سے نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے صرف کلمہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے کتنی بڑی دولت اللہ نے ہم کو دی کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اتنی بڑی نعمت ہے اس پر خوب شکر کرنا چاہیے اور اس نے خاتمہ کا ایک نسخہ بھی یہی ہے سات سات نسخے جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں اس نے خاتمہ کے اس میں سے ایک ایک نسخہ آج کل کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ انسان کو بہت جلدی جلدی جلدی ڈپریشن ہو جاتا ہے ٹینشن ہو جاتی ہے حالات سے گھبرانے لگتا ہے تو موجودہ ایمان پر شکر کرے شکر کرنے سے دل کو تسلی ہوگی اور رکوک کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوگا ایمان میں ترقی نصیب ہوگی تاکہ یہ دنیا کی حقیقت دل پہ کھل جائے گی یہاں کی تکالیف پریشانیاں سب آبزی جوش و ثابت قدم رہے گا اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا یہ ایک سفر ہے جیسے تیسے گزر جائے گا حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیر والا بہت بڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے اتنا زیادہ شے رہے لیکن اتنے کام کا ہے ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیاتیں دو روزہ کا کیا ہے شو گم کا کیا ہے مسافر رہے جیسے تیسے رہے اصل کام تو وہ ہے کرنے کا کہ جہاں سے بس تیاری کر لو کرتے پڑتے کبھی بچے بیمار کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ کبھی روزی میں تنگی ہو رہی ہے کبھی سب آزمائش ہے محبت کے امتحان ہے اللہ کی محبت کے امتحان ہیں ساری بس اس کو ثابت قدم اللہ سے دعا کرو گے اللہ نے ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم رکھی ہو. اگر تو ہم امتحان کے لائق نہیں ہے امتحان سے ہمیں, ہمیں, ہم سے ہمیں آزمائیے نہیں ہم بہت کمزور ہیں لیکن اگر دہی دیں تو پھر صبر کبھی آپ ہی توفیق دیں اور ہم کو ثابت قدم رکھیں بس تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچا کرو کہ ہر ایمان اللہ تعالیٰ نے مفت میں اتنی بڑی چیز عطا فرما دی کہ جس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور اگر یہی نہ ہوتا خدا نہ نخواستہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم کو سربراہ کیا دوسرا یہ کہ عوام میں ہم لوگوں میں ایک عام بیماری غیبت کی ہے غیبت اس میں ہر خاص و عام تقریباً اللہ ماشاءاللہ اللہ ہر خاص و عام مبتلا ہے اور یہی س... یہ ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو سچی بات کر رہے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے تو یاد رکھیے کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ جس جو برائی کسی وہ ہو اور اس کے پیچھے وہ برائی بیان کی جائے وہی غیبت ہے چاہے مذاق میں ہو چاہے وہ کسی کی برائی جو اس کے پیٹ پیچھے نہ بیان کی جائے قیبت تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پرانے پاک میں اللہ تعالی نے اس سے کتنی کراہت دلائی ہے کہ نصیبت ایسی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ایک, ایک, ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی کراہٹ والی بات ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا لیکن اس میں مردہ بھائی کو کیوں بیان کیا ہے زیبت میں ردوالہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ جس کی برائی بیان کی جاتی ہے چونکہ وہ موجود نہیں ہوتا اس مردہ کے ہے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بتا نہیں سکتا کہ بھئی میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں اور اسی سے مرحق مل، ایک چیز بدگمانی ہے بدگمانی بھی مرد عام ہے آج کل یہ اکثر بھائی بھائی سے بدگمان ہو جاتا ہے باپ بیٹے سے بدگمان ہو رہا ہے بیٹے باپ سے بدگمان ہو رہا ہے ساس بہو, سے, بد، بدگمان ہے، بہو سات سے بدگمان ہے بہو ساس سے بدگمان ہے نند بہتوں میں بدگمانی ہے غرض یہ کہ یہ بیماریاں خاص طور سے بدنگاہی کے بعد یہ بیماریاں نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت جو ہم کہتے رہتے ہیں نگاہ کی حفاظت کے بعد زبان کی حفاظت کی انتہائی ضرورت ہے اس لیے کہ سب نگاہ کی حفاظت بھی ہو جائے لیکن اگر زبان چلتی رہے اور کچھ پرواہ نہ کرے ربت کی تو غیبت کو حری پاک میں فرمایا ہے غیبت و اشک تو بھی سے بھی زیادہ اشک ہے یہ اس کا گناہ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے اپنا حق رکھا ہے لیکن غیبت جو ہے چونکہ بندے کے خلاف ہوتی ہے تو یہ حقوق لباد میں اور بندہ توبہ کرے زنا سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی لیکن اگر غبت کر دی تو جب تک جس کی غبت کی ہے اس سے معاف نہ کرائے گا معاف نہیں ہوگا حضرت نے ورنہ ہے کہ ممکن ہے جس کی غیبت کی ہو وہ اب اس کا اتہ پتہ نہیں ہے اور اس کو معلوم بھی ہوگا کہ ہم نے غبت کی ہے ہاں اگر اس کو معلوم نہ ہوا ہو یقین ہو کہ اس کو معلوم نہیں ہوا جو ہم نے غبت کی ہے تو پھر اس سے معاف کرانا اس سے نہیں معاف کرانا چاہیے بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے معافی مانگ لے تو ہو جائے گا کیونکہ جس کی لبت کی ہے اگر اس کو پتا نہیں چلا تو اب اس کو جا کر کہنا کہ ہم نے تمہاری لبت کی تھی اور مزید اس کو تکلیف پہنچانا ہے اس لیے جب تک اس کو پتہ نہ چل جائے اس وقت تک معاف کرانا جو ہے اس سے ضروری نہیں ہے بلکہ اس اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ تو کہتے ہیں اعظم عرت تقویٰ یہ عزم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے سچی توبہ ہو نتامت بھی ہو اور آئندہ کرے بھی نہیں اور عظم بھی کرے کہ ہم آئندہ تو اس میں کسی کی بھی بھیت نہیں کریں گے تو یہ زبت ہے یہ بہت ہی گندی بیماری ہے اور اکثر ذہنوں میں پھر یہی بار بار دہراتا ہوں کہ اکثر ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو بات ہم نے دیکھی ہے اس پہ یا جو بات پائی جاتی ہے وہی وہ ہم بیان کر رہے ہیں لہٰذا ہم بالکل حق پہ ہیں یہ بالکل غلط ہے ہی اور شیطانی پھوکا ہے ریبت کہتے ہی اسی کو ہے اگر وہ برائی اس میں نہ ہوئی اور ہم نے وہ بیان کی اس کے بارے میں کوئی بات تو وہ تو پھر تو مت ہے جو اس سے بڑا گنا ہے اس لیے زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے زبان کے بارے میں کہ احتیاط فل کلام ایک, ایک شعبہ ہے احتیاط فل کلام کا کہ جب بات کریں تو پیاس آئی مت کرے بے لاپرواہی سے نہ کہ دیں کہ یہ کیا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا بلکہ جب تک یقین نہ ہو تو یا اگر کسی بات کو کوئی پوچھے اور یقین نہ ہو تو اس کو کہہ دے بھائی شاید ایسا ہو اور ہر بات میں کوئی بات جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے جس بات کا علم نہ ہو اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے ایسی جیسے ملک کے حالات کے متعلق اکثر لوگ جو ہے تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں جہاں کئی بیس مر گئے ہوتے ہیں تو وہ زبانی زبانی سن کانوں سے کام تک پہنچنے میں چالیس پچاس تک پہنچاتی حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی کسی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے ایسے ہی کوئی بھی بات ہو پھر اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھانی چاہیے اور زبان سے بھی الفاظ کو سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ رس جو میں آیا بول دیا تو یہ احتیاط فری کلام زبان کی ایک اور بیماری ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہے کہ جب تک کہ تحقیق نہ ہو اس ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسے ہی جو ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اسی میں جو ہے भी واقعات کہ حقیقت نہیں ہے ہم نے کہہ دیا وہ جھوٹ ہو گیا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ بولنا جو ہے اور نیکی جو ہے جنت کی کنجی ہے یہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے تو اس لیے زبان کی حفاظت میں جو دو چیزیں یہ بھی آ گئیں کہ غیبت بھی ہے اور اس سے اس سے جو ہے ملی ہوئی چیز بدگمانی بھی ہے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں دل خراب ہوتے ہیں حالانکہ حدیث پاس میں بھی ہے اس پر مفہوم ہے کہ شیطان اکثر دو آدمیوں کے درمیان یہ وہ دھوکہ ڈال دیتا ہے کہ زبان سے ہم نے کچھ کہا اور دوسرے کے کان میں وہ کچھ اور کر کے پہنچا دیتا ہے شیطان کرتا ہے یہ آپس میں جھگڑا کرانی جھگڑا کرانا جو ہے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں شیطان آپس میں جھگڑا ڈال کے جن دلوں میں محبت ہو ان کو جھگڑوانے میں لڑوانے میں بہت شیطان خوش ہوتا ہے اور یہ حدیث بات میں ہے کہ اکثر بات آدمی کچھ کہتا ہے اور دوسرے کام میں کچھ کا کچھ کر کے پہنچاتا ہے اس لیے بات کو بھی واضح کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے میں تاکہ بدگمانی نہ پیدا ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آئے تو دل کو صاف کر لیں پوچھ لیں بھائی کہ کی کیا آپ نے ایسا کیا اور اگر کوئی ایسا کیا ہو جس سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کو محبت کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی آپ کے اس عمل سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے آپ ایسا نہ کریں تو یہ تو طریقہ ہے اور دل میں لیے بیٹھے رہنا اور بدگمان رہنا یہ آپس میں بدگمانی جو ہے یہ بھی حرام ہے تو یہ سب چیز ہے اور دو چیزیں میں نے کہیں تھی نا ایک غیبت اور ایک بدگمانی اور جب بات کریں تو یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ ہم کسی کے برائی نہ کریں غیبت نہ کریں اسی طرح سے بدگمانی یعنی آپس میں دل کے اندر کسی کے خلاف کچھ قیاس کر کے بیٹھ جانا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا ایسا کیا ہوگا تو یہ ہمارا دشمن ہے تو یہ چیزیں یہ سب چیزیں شیطان کی پیداوار ہے ہم سے توبہ کرتے ہیں بیت کرتے ہیں اس میں ان چیزوں پہ خاص طور سے عہد لیے جاتا ہے کہ غبت سے بدگوانی سے بدنگاہی سے توبہ کرائی جاتی ہے تو صرف یہ رسمی کئی بات نہ کرو شرارت نہ کرو تو اس سے خاص طور سے چونکہ یہ گناہ جو ہیں عام ہے اور کثرت سے پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ اس سے کوئی بچتا ہے تو خاص طور سے اہتمام کریں غیبت سے اور بدگمانی سے بدنگاہی کے بعد ان چیزوں کا نمبر ہے کہ غیبت بھی اور بدگوانی بھی وہ کئی کثرت سے پائے جاتے ہیں ہر خاص و ہم تقریباً اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور خوب نعمتوں کو سوچ کر اس دور میں تو ضروری ہے کہ روزانہ دو تین منٹ اس مراقبے کے لیے نکالے جائیں فجر بات ہو یا ظہر بات ہو جو بھی وقت ایک سہولت کا ہو نماز کے بعد یا کوئی بھی وقت مقرر کر کے یا رات کو سونے سے پہلے ہی صحیح حالانکہ رات کو سونے سے پہلے دو تین منٹ کا محاسبہ اچھا رہتا ہے جس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اب دن بھر کے گناہوں پر اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنے کتنے کیا, کیا کیا عمل کیا کتنی غلطیاں کی گناہ کی اس پہ دیکھتا ہوں اور استغفال کر لے لیکن ساتھ میں یہ مرقبہ جو میں بتا رہا ہوں مرابہ انعامات لائیا جس کا نام ہے اور جس کے بعد وہ رسالہ ہو عشق مزادی کی تباہ کاریاں اور ان کا علاج اس میں بھی یہ مراقبہ دیا ہوا ہے چھپا ہوا ہے اور الگ سے بھی ملتا ہے ہمارے پاس ہے اس کو چاہیے ہو مراقبہ انعام اور روزانہ دو تین منٹ کو اس کو پڑھ لیا کرے اور جب یاد ہو جائے تو پھر زبانی اس طرح سے کر لیا کرے جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اللہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے ہمیں اتنی پڑھی نہیں نعمت سے نوازا کلمے سے نوازا ایسی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی توفیق ہے اگر آپ کا فضل کا سایہ نہ ہوتا تو ہم کہیں کہ پڑے رہتے کہ کٹر لائنوں میں پڑے ہوتے گناہوں میں پڑے ہوتے آپ کی مہربانی ہے آپ نے ہمیں مال دیا کھانے کو دیا پینے کو دیا پہننے کو دیا جتنی نعمتیں ہیں سب کو یاد کر کر کے اور سب سے بڑی نعمت کل میں کی ہے اور ایمان کی ہے اس کے بعد آفیت کی ہے اور دوسری چیزیں پھر اس کے بعد ہیں مال ہے, انہیں اولاد ہے یا اور دوسری نعمتیں ان سب ان کو سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا तो تو ان شاء اللہ تعالی اس سے دونوں فائدے ہوں گے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایمان میں ترقی نصیح ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل دماغ دل دماغ پریشان رہتا ہے اور اکثر لوگ جو ہے اپنے سے اوپر نگاہ رکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نگاہ رکھو تو زندگی عام سے گی تسلی رہے گی اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھا تو ہر وقت پریشانی رہے گی اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے تسلیم اور رضا کے ساتھ اس کو صبر شکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی مہربانی ہے یہ بھی نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے ہیں ہم تو اس کے بھی لائق نہیں ہیں تو جو دیا اس کو خوب شکر کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر رکھو تاکہ دین کا شوق پیدا ہو عمل, عمل کا شوق پیدا ہو نیند میں ترقی کا شوق پیدا ہو یہ ہے دنیا میں آرام سے رہنے کا طریقہ اور شہر کی نعمت بھی اگر سچا شہر مل جائے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے نعمت عظما سے وہ شیخ کو دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر سچا شیخ مل جائے اللہ اعلیٰ ہو جب سنت اور شریعت کو چلتا ہو اس کو دیکھ کر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے شہر کی نعمت دی اس میں بھی روحانی ترقی کا بھی راز اسی میں ہے شیخ سے محبت کا راز بھی اسی میں ہے اور شیخ سے استفادے کا راز بھی اسی میں ہے کہ اس میں بھی ترقی ہوتی ہے پردیس میں تذکر ہے وطن بھائی دیکھو ابھی ٹھہر جاؤ باتیں نہ کرو ہماری یہ دیکھو سب کے بعد اس میں ٹیپ ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کون بول رہا ٹیپ ہو رہی ہے یہاں بھی ٹیپ ہو رہی یہ دیکھو کہ یہاں یہ دنیا کی چیزیں مخلوق نے بنائی ہیں یہ اور ایک ایسی کیسی چیزیں بنائی ہیں کہ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ان کی ہر چیز نہیں ہو سکتی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے قرآن پاک میں زمین کی گولائی کا تذکرہ کیوں نہیں ہے یہ لطائف میں سے ہے حضرت والا کی جو الہامی علوم ہوتے ہیں پردیش میں تذکرہ وطن جو کتاب ہم روز پڑھتے ہیں حضرت والا کا سفر نامہ اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تو فرما دیا کہ زمین میں نے پیدا کی ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ زمین گول ہے کیونکہ بندے خود دیکھ لیں گے دیکھو سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے تک سمندر سب گول ہے جس سے ثابت ہوا کہ زمین گول ہے تو جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کو کیا بتانا حضرت والا کا فہم دین اور کمال تقوی سمندر کے کنارے اکثر لوگ نیم برہنہ لباس میں سن بات لیتے ہیں. دور کنارے پر ایسا شبہ ہوا کہ شاید وہاں یہ لوگ ہوں حضرت والا نے متنوع فرمایا کہ ادھر نہ دیکھو کیونکہ ناف سے گھٹنے تک سفر ہے جس کا دیکھنا حرام ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو بنگلہ دیش میں مچھلی والوں کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے بلایا گیا جو کافر تھے وہ لنگوٹ باندھے ہوئے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور وہاں کے سب علماء بھی دیکھ رہے تھے میں نے کہا کہ یہ کافر تو سطح چوپانے کے مکلم نہیں ہیں ٹانگ کھولنا ان کے لیے گناہ نہیں ہے کیونکہ کافر ہیں اور ایمان ہی نہیں لائے تو جب کل جب کل نہیں ہے تو جوس کا کیا تلاش کرنا یعنی جب کفر ہے تو ان کے سارے گناہ سب چھوٹے ہیں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے جو ناقابل بخشش ہے جب کل نہیں ہے تو جس کا کیا تلاش کرنا لیکن مسلمانوں کا ان کے کھلے ہوئے سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو کہنے لگے کہ پھر کیا کریں کیونکہ یہی لوگ تو مچھلی کا شکار جانتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو ایک ایک لنگی تھوڑی دیر کے لیے دے دو کہ ناف سے گھٹنے تک چھپا لیں جب شکار کر چکے تو اپنی لنگی واپس لے لو یا اگر توفیق ہو تو ان کو ہدیہ کر دو غریب ہیں اس طرح مسلمانوں سے قریب ہو جائیں کافر کو اس نیت سے دینا کے لیے مسلمان, مسلمان اسلام کے قریب ہو جائے اسلام سے حسنگ پیدا ہو جائے اسی بات پر خیال آیا کہ نو مسلموں کی تالیخ قلب کے لیے یعنی ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو ہدیہ دینا خیریت پوچھنا ان سے محبت کرنا سب عبادت ہے وہی ملفتحلوب ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو نیا نیا اسلام لائے اس کی تالیخ قلب کرو اس کا دل خوش کرو تاکہ وہ اسلام سے اور قریب ہو جائے مولانا عبد صاحب نے کیا کہ موریش میں بھی حضرت والا نے ایسے ہی کیا تھا کشتی چلانے والا نیکر پہنے ہوئے ٹانگیں کھولے ہوئے تھا آپ نے اس کو لنگی بھی دی اور ہدیہ بھی دیا ہم لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے آپ نے توجہ دینا اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرما اللہ تعالیٰ عمل کی توفید نصیب فرما ہم سب وعدہ کریں کہ بھائی بد نگاہی بھی غیرت بھی اور بد گمانے میں اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور اس کا علاج بھی کریں گے اگر ختم نہ ہو تو اس کا علاج بھی کریں گے اور اب جی جان سے اس پہ محنت کریں گے ایسے ہی آج ہم نے شاہ پڑھے جہاں دے کر ملا ہے دل میں جانے جہاں مجھ کو یہ سب اس کا ایک جز ہے ابھی تو کتنے قصے باقی ہیں اللہ کے راستے کے تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اگر نہ بچے تو پھر اللہ کا راستہ کیسے طے ہوگا کتنی ہوئے قربانی دینی پڑے کتنا دن چاہے عجیبت کرنے کو لیکن دل پر جبر کر کے برداشت کر لو اور زبان سے ایک لفظ نہ کہو بس دیکھو یہ سب کا ضبط بن جائے گا ان شاء اللہ اور غصہ کتا بھی آئے بد کلامی نہ کرو بڑے چھوٹوں کے ساتھ احتیاط سے بات کریں چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں اور جو ہے وہیبت کو بھی اور غصے کو بھی زبان کو سختی سے روک لو اس حضرت نے فرمایا تھا غصے کے بارے میں ہے وہی غیبت کا بھی ہے یقیناً تقاضے کو دبانے سے نول پیدا ہوتا ہے اور نے فرمایا کہ جتنا غصے کو جس شدت سے دباؤ گے پی جاؤ گے وہ سب کا سب نور بن جاتا ہے ایسے ہی ضبط کا تقاضا ہے دو آدمی بیٹھے ہیں اب فوراً تقاضا ہے کہ فلاں فلاں کی برائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے برائی کرنے سے اس کو اگر روک لو گے جبر کر لو گے زبان کو روک لیا اور کچھ نہ کہا یہ بھی سب کا سب نور بن جائے گا انشاءاللہ شاء تو ہم سب وعدہ کریں عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ سے اور بدگمانی سے اور بد نگاہی سے خوب بچیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایک لفظ بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کہیں گے اور اگر بھی خطا ہو گئی تو بھائی خوب روئے اور اللہ کو منائیں اللہ سے معافی مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ طے ہونا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول ہونا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راگ سنا رہے گا جنوبی شخص ایکسکیوز می آپ نے بیس منٹ سے موبائل کان پر لگایا ہوا ہے اور ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا ہے دوسرا شخص غصے سے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں نجومی نے پوچھا تم اپنے شوہر کا مستقبل جاننا چاہتی ہو بیوی اس کے مستقبل کا تو میں فیصلہ کر چکی ہوں تم مجھے اس کا ماضی بتاؤ شوہر سے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے شوہر اپنے پانچ بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے شوہر کی حیثیت اسپلٹ اے سی کی طرح ہے باہر جائے جتنا شور بھی کرے مگر گھر کے اندر خاموش رہے ٹھنڈا رہے اور ریموٹ سے چلتا رہے والا وعلیکم فٹ بال والا ایک جگہ دوڑ لگ رہی تھی اور دوڑ میں لوگ دوڑ لگا رہے تھے ایک سکھ وہاں کھڑا تھا اس نے کہا یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں ایک آدمی نے کہا بھائی دوڑ رہے ہیں جو بھی دوڑ میں جیتے گا اس کو کب کیا جائے گا بولا جو جیتے گا اس کو کب ملے گا یہ پچھلے دوڑ رہے سنگھ نے کہا ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میں ایک ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو خواب میں کھوتے فٹ بال کھیلتے دکھائی دیتے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دوا دیتا ہوں تم دوا کھاؤ اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے کچھ دیر सोच में फिर बुला डॉक्टर साहब ये दवा मैं कल खाऊ खा, कल क्यों आज वो फाइनल है खोतों का <laughs> एक एक, एक जज ने फैसला दिया ان ملزموں کو پچاس پچاس کوڑے لگائے جائیں ایک جاپانی تھا فیصلہ دیا گیا کہ پچاس پچاس کوڑے لگائے جائیں اور ان کی ایک ایک اور رعایت یہ دی جائے کہ ان کی ایک ایک خواہش بھی سنی جائے اور مانی جائے تو ان میں ایک جاپانی تھا ایک انڈین تھا اور ایک پاکستانی تھا جاپانی کی باری آئی تو جلاد نے پوچھا بھائی تمہاری کیا خواہش ہے جاپانی نے کہا کہ میری پیٹ پہ ایک تکیا باندھ دو تو और نے کہا اور جلد نے کہا ٹھیک ہے اور تکیا باندھی اور پچاس کوڑے لگائے نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ بھئی تمہاری کیا خواہش ہے تو انڈیا نے کہا کہ میری پیٹ پہ دو تکیے باندھ دیے جائیں اور اس نے کہا اچھا اس نے دو تکیے باندھ دیے اور پچاس کھول لگائے پاکستانی کی باری آئی پاکستانی نے کہا میں دو خواہشیں بولوں گا پہلی بھی مانو گے دوسری بھی اگر ماننی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں دیکھ لو سلات نے غصے سے کہا اچھا چلو بولو پاکستانی نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم پچاس نہیں سو کوڑے مارو گے سلان نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آگے بولو دوسری شرط یہ ہے اس انڈین کو میری پیٹ پہ لڑکا اپنی ماں کو کہتا ہے تین لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں کس سے شادی کروں گا اچھا تم ان کو لے آؤ میں ان سے بات کر کے بتا دوں گی کہ تم ان میں سے کس سے شادی کرو گے لڑکا تین لڑکیاں گھر پہ لے کر آیا اور ان کو بٹھا دیا ماں گئی ماں نے تینوں سے بات کی تینوں سے جب بات کر چکی تو بیٹے نے کہا کہ امی اب آپ بتائیں کہ میں کس سے شادی کروں گی کس سے شادی کروں گا ماں نے کہا تم بیچ والے سے شادی بیچ والی سے شادی کرو گے لڑکے حیران ہو کے بولا امی آپ کو کیسے پتا ماں نے کہا اس لیے کہ وہ مجھے ایک ہاتھ نہیں بھائی ماں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں بیچ والی تمہیں بیٹے نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ میں بیچ والی سے شادی کروں گا ماں نے کہا مجھے ایسے پتا لگا کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی کسی ماں نے کہا کہ میں ایک آنکھ نہیں